بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والضحا قسم ہے روز روشن کی واللیل اذا سجا اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے ما ودعك ربك وما قلاہ اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ولل خیر لك من اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے ولسوف ربك اور انقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے الد یتیم کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا ووجدك فهدا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی وجد کیا اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا مسلط لہذا یتیم پر سختی نہ کرو تنہا اور سائل کو نہ چھڑکو نعمتی ربی کا سحدی اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو